پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّعُ پس تم یہ سزا چکھو اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارُ اے ایمان والو جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو رو جہن ابسیر اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غذب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے فلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا إن الله سميع عليم چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کئی دل کے یہ تھی بات ہماری حکمت اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف زحفن کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا اور دو بدو ہونا یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ایک حدیث میں ہے یہ جتنی الموبقات ہلاک کر دینے والی سات چیزوں سے بچو ان سات میں ایک وتولی و مضحف مطلب مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر انانوے پھر گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے دو صورتیں اس سے مستثنا ہیں ایک تحرف کی اور دوسری تحیز کی تحرف کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست ہوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے تحیز کی معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے تو, تو بیہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں پھر یعنی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر پیٹ پھیرے گا اس کے لیے یہ سخت وعید ہے پھر یعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے نہیں بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے پھر جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چہروں اور آنکھوں تک پہنچا دیا اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیا تھا ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا یہ مجزا بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا پھر بیل یہاں نعمت کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی یہ تائید و نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا پھر دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کافروں سے کہہ دیجیے اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اور اگر تم بعض آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے تمہیں سزا دیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے <تصفح> ولا تولوا وانتم تسمعون اے ایمان والو اللہ اور اور اس اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو تم سن رہے ہو اور تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گنگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو وہ بھی وہ ضرور پھرتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ابو جہل وغیرہ اور قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قات رحم ہے کل تو اسے ہلاک کر دے اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قات رحم اور نافرمان سمجھتے تھے اس لیے اس قسم کی دعا کی اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی پھر یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے تم اس رویے سے بچو اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا گنگا لا یاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے ادواب دتن کی جمع ہے جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابا ہے مراد مخلوقات ہے یعنی یہ سب سے بدتر ہے یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے گنگے اور غیر آقل ہیں پھر اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے بل هم اضل هم الغافلون ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں پھر یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر ان کو فہم یا فہم صحیح عطا فرما دیتا پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ یعنی ان کے سما کو نافع بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے اس لیے وہ فہم صحیح سے ہی محروم ہیں پھر پہلے سما سے مراد سماع نافع ہے اور دوسرے سما سے مراد مطلق سما ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے پھر لیما یحق ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے بعض نے قرآن کے عوامر و نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر عمل کرو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے پھر یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کر لو بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں امام ابن جنیر رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کو دلوں میں مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں بہوال فتح القدیر امام ابن جریر رحمہ اللہ کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہ مصرف القلوب وصر قلوب الطاعتق بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چون مطلب اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی تات کی طرف پھیر دے بعض روایات میں سب بتقل علی دینک دین اک جامع الطرمی حدیث نمبر 2140 کے الفاظ ہیں اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزاد دینے والا ہے یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کروین اللہ تمون اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو نہ کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو عظیم اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے تطلّم فرقان تتق اللہ فرقان سئی کم ویوکفر سی کم و فرقم اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام مخاص پر ظلم کرتے ہیں یا وہ عام عذاب ہے جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و سماوی عرضی و آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک و بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں یا بعض حادیث میں امر بالمعروف و نہیں عن منکر کے ترق کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے وہ مراد ہے اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الٰہی ہمکنار ہوئے اس کا تذکرہ ہے پھر اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاب دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معاشیت کار اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواحی میں سے کسی بات کا ارتقاب کیا جائے اور تخون و کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد ارشاد فرماتے تھے لمین ولاََََََََََ دین ع بہوال مسند احمد تیسری جلد صفہ نمبر ایک سو پینتیس وقال العبانی حدیث الجید تعلیقات البانی عالمشک پہلی جلد صفح نمبر سترہ مطلب اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں پھر مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے اس لیے ان کو فتنہ مطلب آزمائش قرار دیا گیا ہے یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے بصورت دیگر ناکام اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذابِ الہی کا باعث بن جائیں گے پھر تقوی کا مطلب ہے عوامر الہی کی مخالفت اور اس کی مناہی اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے مطلب یہ ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں سرات مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے علاوہ عظیم فتح و نصرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں اور سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ تقوے سے یقینا یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ تکفیر تکفرےسییات مغفرت ذوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے پھر اللہ تع فرماتے ہیں و عیم کونو بھی کل نذینہ کا فرون یُث بتوو کا او یا قوتونوں کا او یو خریرجک ویم کروونه ويمكر والله خیر المکرین۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے وَإذا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی اگر ہم چاہے تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ اپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں المتقون ولكن لا يعلمون اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رسائے مکہ نے ایک رات دار النوا میں تیار کی تھی اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر معمور کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے پھر چنانچہ اس سازش سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کے ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار سور میں پہنچ گئے یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا مکر کے معنی کے لیے دیکھیے اعلی عمران آیت نمبر چون کا حاشیہ پھر یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا اس لحاظ سے آپ کا وجود آپ کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے یا یہ یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرقین غفرانہ کا رب بنا کا کہا کرتے تھے پھر یعنی وہ مشرقین اپنے اپنے آپ کو مسجد حرام مطلب خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے درآں حال یہ کہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے تحقمن مطلب زبردستی بنی بنے ہوئے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں نہ کہ مشرک علاوہ از این اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرقین کے لیے عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا اس سے مراد عذاب استحصال اور ہلاکت کلی ہے اور ہلاکت کلی ہے عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں